حضرت علام مفتی صاحب فقیر الدین بھائی کا سوال ہے کہ حضرت علامہ مفتی صاحب ایسے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے جو دار شریف نہ رکھے اگر اسے کہیں تو وہ کہتا ہے میں نہیں رکھتا اور میں صحیح عقیدہ بھی ہوں تو اس ایسے شخص, شخص کے لیے کیا حکم ہے اور جو عام طور پر داری نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اس بارے میں ذرا روشنی فرما دیجیے جدھا کلک خیر جی اب مجھے نہیں پتا امیر بھائی یہ ہمارے امیر الدین بھائی آواز بھی نہیں سناتے تو داڑی ہمیں کب دکھائیں گے کہ ان کی مبارک دادی جو ہے وہ کیسی ہے کتنی پیاری ہے کتنی ہے ویسے جو داڑی شیخ نہیں رکھتا وہ فاچی کو فاجر ہے اس کی شہادت غیر مقبول ہے اور اس کی عبادت ناقص ہے